ربشراہلی سدری ولی امری یفقہ العقد السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم تیسرے پارے کا مطالعہ کریں گے کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی ہمارے دلوں کو کھول دے اور اس کتاب کی ہمیں وہ سمجھ عطا کرے جو اس کو پسند آ جائے اور جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین فوائد حاصل ہوں تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں تل کر رسول مری امل بئی نات و ادناس و لوشا اللہ مقتطین البینات۔ ولیکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ مقتتلوا ولیکن اللہ يفعل ما يريد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو بعض پر درجات عطا کیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح قدس کے ساتھ ان کی کی تائید اور اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے مگر اللہ کی مشیت نہ تھی کہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکتا اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر بھیجے اور ہر دور کے پیغمبر کی اپنے دور کے اعتبار سے ضروریات مختلف تھیں تو اللہ تعالی نے ان کے مشن کی تکمیل کے لیے ان کے مخصوص حالات کے پیش نظر ان کو مختلف قسم کی خصوصیات سے نوازا مثلاً موسا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و نے اپنے کلام سے مشرف کیا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف مرضات عطا کیے گئے اور اسی طرح دیگر پیغمبر ان پیغمبروں کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبروں کی ان خصوصیات کو اس طرح لیا کہ وہ ان کو لے کر دوسرے پیغمبروں پر ان کی فوقیت جتانے لگے اور اس طرح باہم لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی فضیلت عطا کی وہ اس لیے نہ تھی کہ اس کی بنا پر ان کے فالوئر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے انسان کو آزادی دی ہے اس لیے جبران ان کو اختلاف سے نہیں روکا حالانکہ بعض اوقات اختلافات لڑائیوں تک جا پہنچے اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ان کو روک سکتا تھا لیکن یہ اس کی مشیت کے خلاف تھا اس نے ایسا نہیں کیا لیکن اس میں ان سب کا امتحان تھا ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم سب پیغمبروں پر ایمان لائے اور ہر ایک کو اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کا مقام اور درجہ دیں اس کے بعد ایمان والوں کو خطاب ہے یا منو الذین فکو رزک نا کم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے یاد رکھیے کہ رسک میں صرف مال ہی نہیں آتا انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ملی ہیں جو بھی پرویشنز اس کو عطا کی گئی ہیں ان سب کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے رسک کا خرچ کرنا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں نعمتوں مال و دولت اور باقی چیزوں کو جن کو بھی ہم پوزیس کرتے ہیں ان سب کو اللہ کے راستے میں دینا یہ دراصل ہمارے اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ جب انسان کسی مقصد کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ کتنا وفادار ہے اور اس کے لیے کتنا کیئرنگ ہے تو فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو من قبل عطیہ امن اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کون سا دن قیامت کا دن کیسا ہے وہ دن لابئی انفی جس میں کوئی تجارت نہ ہوگی کوئی لین دین نہ ہوگا ولا خلطن اور نہ دوستی کام آئے گی ولا اور نہ کسی کی سفارش و ظالم اور انکار کرنے والے ہی دراصل وہ ظالم ہیں یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں پھر یہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے جو شخص ہر نماز فرض کے بعد اس کو پڑھتا ہے جنت میں جانے سے موت کے سوا اس کو کوئی چیز نہیں روکتی آیت الکرسی اللہ سبحان کا ایک بہترین تعارف ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ الا اللہ, اللہ اللہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی اللہ قیوم جو زندہ ہے قائم ہے قائم رکھنے والا ہے لا ولا نوم نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے لہو ما ما ماحول ارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مندی کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یعنی قیامت کے دن شفاعت مشروط ہوگی وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے دے گا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وجنته جهون کے اگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے یعنی اللہ کا علم کامل ہے اور انسان کا ناقص بہت ہی محدود وسع كرسيہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمان و زمین پہ ہوئی ہے آسمان و زمین پر وسط رکھتی ہے وہ لو حما اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں وہیم اور وہ بلند بہت ہی عظیم ہے یہ ہے ہمارا رب جو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے لکرا حفیظ قطب میں نل گئی دین میں کوئی زبردستی نہیں یعنی کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہدایت گمراہی سے الگ کر کے رکھ دی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دلائل واضح کر دیے ہیں اور ہر انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ حق کو پہچانے اور پھر اس کو قبول کرے اکفر بتا تو جو کوئی تاغت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا فقد استم سقبل تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں واللہ اللہ علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تاغوت کا انکار نہ کرے تاغوت کیا ہے ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکے جن میں سب سے نمبر ون شیطان ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے جو انسان کے راستے پر سرات مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں کا مددگار ہے اور وہ انہیں اس شر سے محفوظ رکھتا ہے اسی لیے فرمایا اللہ ولی اللہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے یخر جہم نزماور وہ ان کو تاریخیوں سے روشنی میں لے آتا ہے والذین کفروا اولیا احمد اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا ان کے دوست تاوت ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بناتے ہیں اور وہ شیطان ان کے لیے کیا کرتے ہیں من نور الا الظلمات وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں اصحاب النار یہی لوگ دو زخ کے ساتھی ہیں آگ والے ہیں ہم فیها خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں فرمایا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا نمرود کی طرف اشارہ ہے کس بات پہ جھگڑا تھا کہ ابراہیم کا رب کون ہے اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی چونکہ وہ صاحب اختیار تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو اللہ سبحان و تعالی کی عبادت کی طرف بلایا تو وہ جھگڑنے لگا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے قید خانے سے دو لوگوں کو بلایا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو زندگی موت کا مالک تو میں ہوں ابراہیم علیہ السلام نے مزید آرگیو نہیں کیا کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا یعنی میرا رب وہ ہے جو سورج کے موومنٹ میں قادر ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا یعنی اگر تم خود کو خدا سمجھتے ہو تو ایسا کر دکھاؤ فبوت الَّذِي کفر تو حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا یعنی لاجواب ہو گیا دل قوم ظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا کیونکہ کہ جو لوگ سمجھنا نہ چاہیں وہ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے لیکن جو سمجھنا چاہیں ان کے لیے کوئی بھی چیز عبرت کا باعث ہوتی ہے تو ایک اور مثال دی گئی یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو برس تک مردہ پڑا رہا پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا فرمایا تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی واقع نہیں ہوئی دوسری طرف ذرا اپنے گدے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک مسیدہ ہو رہا ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے اور انہوں نے جب نشانی دیکھی تو فوراً نہیں اصل حقیقت کا اعتراف کر لیا اس کے برعکس نمرود کے سامنے نشانی پیش کی گئی دلیل پیش کی گئی تو وہ نہیں مانا وہ اسقوال ابراہیم ربی ارینی کئی فتح اتارا اور وہ واقع پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے یعنی میں مانتا ہوں لیکن اس سے مجھے یقین کی مزید قوت حاصل ہوگی فرمایا اچھا تو چار پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو پھر ایک ایک جوز ان کا ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو یعنی ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرو اور ٹکڑے مکس کر کے چار پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو پھر ان کو پکارو جیسے پہلے وہ زندہ تھے تو تم پکارتے تھے وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے یعنی جس طرح یہ پرندے تمہارے بلانے پر دوڑے آئیں گے قیامت کے دن اسی طرح اللہ تعالی جب اپنے بندوں کو پکارے گا تو وہ فوراً اس کی حضور حاضر ہو جائیں گے تو ان تینوں مثالوں سے بات یہ پتا چلتی ہے کہ جن لوگوں کا دوست اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جو تاغوت کا انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اس کے برعکس جو لوگ شیطانوں سے دوستی رکھتے ہیں تو شیطان ان کو سیدھے رستے پر آنے نہیں دیتے پھر اللہ تعالی اہل ایمان کو جو خرچ کرنے کی بات کی گئی تھی اسی پر مزید مثال کے ساتھ بات سمجھاتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانا بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے کئی گنا کر دیتا ہے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اگر دیکھا جائے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اور جس کوالٹی کا کرتے ہیں اسی درجے کا پھر اس سے وہ درخت پھوٹتا ہے اور آخرت میں ویسی ہی کھیتی کاٹیں گے اگر ہمارا عمل اخلاص پر مبنی ہے اللہ کے لیے ہے بہترین ہے آلہ کوالٹی کا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے ہم نے آلہ کوالٹی کا بیج بویا اور اس سے پھر جو پودا نکلے گا وہ بھی بہت بہترین ہوگا اس کے برعکس اگر انسان ایسا بیج بوئے جو ردی قسم کا ہے گھٹیا کوالٹی کا ہے یا کھایا ہوا ہے تو اس سے یا تو پودا نکلے گا نہیں یا پھر اگر نکلے گا بھی تو اس سے کوئی پھل پھول نہیں آئیں گے تو اس طرح ہر انسان اس دنیا میں ایک ایسے عمل سے گزر رہا ہے کہ جس کا نتیجہ اس کو کل قیامت کے دن دیکھنا ہی دیکھنا ہے تو یہاں جو لوگ اللہ کی خاطر پورے اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقے پر مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا ایک دانا سینکڑوں گنا بڑھ جاتا ہے اللہ اذا اب صحیح طور پر خرچ کرنے اور صحیح کام کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتا دیا گیا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا ان ان کے کے کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی پر مال خرچ کرتا ہے تو پھر اس پر اپنا حق جتانے لگتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس کو ہر بات کہنے کا حقدار ہو گیا ہوں اور کبھی وہ مختلف طریقے سے اس کو اذیت دیتا ہے یا کسی بھی شکل میں احسان جتاتا ہے ایسا کرنا اس عمل کے سارے اجر کو نتیجے کو ضائع کر دیتا ہے اسی لیے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے ساتھ اچھی بات ہی کر دو اس سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ بنسبت اس کے کہ تم خرچ کر کے عذیت دو دکھ دو پریشان کرو اور وہ تمہارے بوجھ تلے دب کے کسی کام کے قابل نہ رہے یہاں ہر انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے یعنی دنیا میں انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیج ڈالنے کے بعد انسان غافل ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان بیج ڈالنے کے بعد مسلسل فکر مند رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھیتی کاٹ لیتے ہیں تو اسی طرح ہر انسان کو نیکی کے جو مختلف مراحل ہیں کسی بھی کام کے جو مختلف درجے ہیں ہر درجے کے اوپر اسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے نیکی کرنے سے پہلے نیکی کرتے وقت نیکی کرنے کے بعد حتیٰ کہ انسان اپنے رب سے جا ملاقات کرے اور اس میں سب سے زیادہ گنا انسان کی زبان سے ہوتے ہیں کہ انسان ایک طرف اچھے کام کرتا ہے اور دوسری طرف ایک کڑوی بات کر کے ساری مٹھاس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے تو اس سے منع کیا جا رہا ہے یا منو لاتب لا صدا کم بالمن من اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر دکھ دے کر پریشان کر کے ضائع مت کرو اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ جو خرچ کیا اس خرچ کیے ہوئے کو مینشن کرنا اور دوسرا یہ کہ خرچ کرنے کے بعد دوسرے کو اپنے زیر دست کرنے کی کوشش کرنا کنٹرول کرنا اور اس کا جینا دوبر کر دینا اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اگر ایمان رکھتا ہوتا تو پھر دکھاوے کے لیے نہ کرتا جو لوگ مال دے کر احسان جتاتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا حدیث میں آتا ہے تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہ کرے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی کو جو کچھ بھی دیتا ہے احسان وَابِلٌ فَتَرَكَهُ کا اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی یعنی وہ ظاہری دینداری داری جو تھی وہ بس ایک دھول کی طرح تھی جو ایک ہی بارش کا جھونکا آیا اور سب کچھ بہ گیا کیونکہ بات اندر نہیں اتری ہوئی تھی اللہ کی خاطر کام نہیں تھا اس لیے اس کے کوئی بھی اثرات باقی نہ رہے لا اما کا سبو ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا ڈے یعنی سب صاف ہو چکا ہوگا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ ہوں گے ان کے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے تو گویا تین چیزیں ہو گئیں دکھاوا احسان جتانا اور اذیت دینا یہاں دوسری طرف اب ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو ان تمام عیبوں سے پاک ہوتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں فرمایا بخل اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا کے لیے دل کے پورے سبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں یعنی اچھی نیت کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو اونچی جگہ پر اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی فوار بھی کافی ہو جائے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس پر اس کو ازر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم جو کچھ بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی تمہیں اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی بی کے منہ میں ڈالتے ہو یعنی اس کو کھلاتا ہے حالانکہ بی بی کا نان اس پر فرض ہے. لیکن وہ خرچ بھی اس کے لیے باعث اجر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ احسان نہیں جتا رہا وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے سوچئے اگر سب لوگ اس جذبے کے تحت اپنے مال خرچ کریں تو گھروں کے اندر کتنی خوشی ہو کتنا اطمینان ہو باہم تعلقات کتنے بہترین ہو عموماً تعلقات کی خرابی کب ہوتی ہے جب انسان تھوڑا سا احسان کر کے زیادہ اذیت دینے لگتا ہے اور بار بار اس احسان کو جتانے لگتا ہے پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو نہروں سے سراب کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو اور وہ این اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جب کہ وہ خود بڑا ہو چکا ہو یعنی جب وہ جوان تھا اس نے باغ لگایا اس لیے کہ بڑھاپے میں آسانی سے آرام سے بیٹھ کے کھائے لیکن جو ہی وہ بوڑھا ہوا اور اس وقت جب وہ اپنے پھل کا شدت سے محتاج تھا کہ سارا باغ جل گیا اور اس کے بچے ابھی کم سن ہیں کسی بھی لائق نہیں یعنی کوئی بھی اب اس کا مددگار نہیں اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو تو یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے جب وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ محتاج ہوگا اپنے عمل کی جزا کا تو وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا کیونکہ ریاکاری تو سارے امال برباد کر دیتی ہے یا منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو یعنی اللہ تعالی کے راستے میں گھٹیا مال نہ دو صرف بیکار ردی اور جو فضول قسم کی چیزیں ہیں جو کسی بھی کام کی نہیں محض ان کا صدقہ مت کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھاٹنے لگو یعنی اگر کپڑے دے رہے ہیں تو اس میں سے جو بالکل بیکار ردی پھٹے پرانے وہ نکالو کھانے میں سے بھی جو باسی گلا سڑا ہے وہ دو یا اسی طرح باقی چیزیں بھی جو کسی کام کی نہ رہیں وہ غریبوں کو جا کر دے دو اور احسان جتاؤ کہ ہم تم کو صدقہ دے رہے ہیں اور تمہارا فائدہ کر رہے ہیں فرمائیں حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارہ نہ کرو گے کیونکہ ایمان کی تو پہچان یہی ہے کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کیا جائے جا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں لیکن جب یہ اسٹینڈرڈ ڈبل ہو ہیں کہ اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے کچھ تو پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ یہ کہ اس کے قبول کرنے میں تم آنکھ بند کر لو تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے اگر انسان یہ بات سمجھ لے کہ جب وہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ کسی انسان کو نہیں دیتا وہ اللہ کو دے رہا ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن وہ اس کی جزا پائے گا وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی شخص ردی سوکھی کجوروں کا ایک خوشہ لٹکا کے چلا گیا ہے اتفاق سے آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے اس خوشے کو مارنا شروع کر دیا تو آبیسلی وہ سوکھی سی کجورے نیچے گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن اسی قسم کی ردی کھجورے کھائے گا حالانکہ یہ اس سے بہتر دنیا میں دے سکتا تھا ایسا نہیں کہ اس کے گھر میں صرف ردی تھا کہ اور کچھ تھا نہیں تو وہ ردی لے آیا وہ بہتر دے سکتا تھا لیکن اس نے اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز دی تو کل بھی گھٹیا ہی پائے گا کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے لیے کر رہے ہیں کسی اور کے لیے نہیں ہم بہترین چیزیں بچا کے رکھتے ہیں حالانکہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ تھوڑی جائیں گی اور گھٹیا چیزیں دیتے ہیں حالانکہ ہم جب آگے جائیں گے تو وہی ہمارا استقبال کریں گی تو ہر عقلم انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی خاطر اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں کیا دینا ہے کیسا دینا ہے لیکن انسان کیوں نہیں دے پاتا اس کی وجہ کیا ہوتی کیونکہ انسان کے اندر جو بخل ہے جو ہرس ہے اور شہ دلوں کی تنگی ہے اور پھر شیطانی وسوسے ہیں کہ تم دے کر خود فقیر ہو جاؤ گے یہ تمام چیزیں اس کو اللہ کی راہ میں دینے نہیں دیتی تو اس لیے شیطان انسان کو ہمیشہ سیلف سینٹرڈ بناتا ہے جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو یہ سوچواتا ہے کہ اچھا تم اپنی کون کون سی کیا کیا ضرورت پوری کر سکتے اور پھر زیادہ ضرورت خود پہ خرچ ہونے لگتا ہے اور جو باقی بچتا بھی ہے تو وہ بھی فضول چیزوں میں خرچ کروا دیتا ہے جن کا دنیا یا آخرت میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا یعنی اسراف کی طرف لے جاتا ہے تو اس چیز سے بچنا چاہیے فرمایا اشیتان فخر امر کمبل فحشہ تم تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے یعنی گھٹیا چیزیں دینے کے لیے کہتا ہے یا پھر فضول چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے اکساتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے تو صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقلمند ہوں اب حکمت کیا چیز ہے حکمت کہتے ہیں رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈسیزن لینا چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا جو کام جس وقت کرنا چاہیے اسی وقت کرنا صحیح قوت فیصلہ کا ہونا جس شخص کو یہ صفت مل جائے وہ دراصل بہت بڑی دولت پا گیا وہ انتہائی خوش قسمت ہے کیونکہ پھر اس کے زندگی کے سارے فیصلے بہترین ہوں گے اور دیکھیے کہ ہمارا کل کا عمل جو ہے یا آخرت کی جو جزا ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام جب کیا تو نمبر ایک کیوں کیا اور پھر نمبر دو کیسے کیا اس کا طریقہ کیا تھا تو جس انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے سوچ سمجھ ہوتی ہے اقل مند ہوتا ہے جو وہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور پھر وہ اپنے وسائل اپنی زندگی اپنی صلاحیتوں اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ پرائٹائز کر سکتا ہے وہ اپنی ترجیحات کا تعین کر سکتا ہے کہ میرے لیے آخرت کے اعتبار سے زیادہ نفا مند چیز کون سی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی حکمت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جس کی دعا بھی بہت بہترین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ الحکمہ اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما کیونکہ ایسا انسان چیزوں کو ان کے اصل روپ میں دیکھتا ہے وہ کسی دھوکے یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور حکمت آتی کیسے ہے دراصل حکمت آتی اللہ کے در سے تقوا سے اور قرآن مجید انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے روزہ تقوی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا جو حکم دیا ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جب یہ تقوا آتا ہے تو پھر انسان کو حکمت بھی نصیب ہوتی ہے اور ان سب باتوں سے نصیحت اور صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ اور یہ تمام چیزیں انہیں کے اندر ہوتی ہیں جو اقل مند ہوتے ہیں پھر فرمایا فقتر اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو اور جو بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے یعنی کہیں پر بھی اپنے اوپر یا دوسروں پر زکات دو یا صدقات دو خیرات دو کچھ بھی دو یا پھر لیٹر آن خرچ کرنے کا وعدہ کرو اپنے ساتھ یعنی نظر مانو تو اللہ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یعنی انسان کی مال کے سلسلے میں یا کسی بھی چیز کو دینے کے سلسلے میں جو سوچ ہوتی ہے جو موومینٹ ہوتی ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے کیونکہ اس پر انسان کی جزا مرتب ہوگی کہ کل اس کو کیا ملے وہ کس اجر کا مستحق ہے وہ کس مقام کا مستحق ہے تو اسے کیا ملنا چاہیے فَإنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا من انسار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں صدن اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگرچہ ظاہر طور پر صدقہ کا دینا بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی چھپا کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے حدیث میں آتا ہے صدق ادب اور ربی مخفی صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے یعنی صدقہ کا سب کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے خصوصاً جو فرض صدقات ہے زکوات وغیرہ لیکن اگر کسی غریب کو دینا ہو اور خیرات وغیرہ دینی ہو تو زیادہ سے زیادہ چھپا کر دینے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کے اندر ریاکاری کا خوف نہیں ہوتا اور انسان محفوظ رہتا ہے بہت سے فتنوں سے اور اس طرح دوسرے کی عزت نفس بھی مجرو نہیں ہوتی کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے تو ہمیشہ جو لیتا ہے یعنی ایک تو دینے والا ہے اور ایک دوسرے اینڈ پر جو لے رہا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ایک خفت اور ایک شرمندگی سے ہی محسوس ہوتی اگر وہ سب لوگوں کے سامنے اس کو دیا جا رہا ہو تو وہ اس کے لیے اور زیادہ امبیرسنگ ہوتا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تم محتاجوں کو چھپا کر دو گے تو یہ زیادہ اچھا ہے وہ یو کن من ان اس کا فائدہ کیا ہوگا یعنی کسی نے بھی نہیں دیکھا سر مہتاج کو دیا مہتاج تو تمہیں واپس بھی کچھ نہیں کرے گا اب تمہیں کیا ملے گا فرمایا اس طرز عمل سے تمہاری بہت سی برائیاں دور ہو جاتی ہیں وہ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے ہم سب گناگار ہیں اب اس کا علاج کیا ہو کیا بس یہی پکارتے رہیں کہ ہم گناگار ہیں اور یہ کافی ہے ہرگز نہیں اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے یہ تو ہو نہیں سکتا ہم غلطی نہ کریں کیونکہ ہم فرشتے تو پیدا نہیں کیے گئے لیکن غلطیاں کر کر کے انسان اپنے اوپر بوجھ نہ لا دے ہر وقت ریگریٹس کا شکار نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ ان کی صفائی کرتا رہے اور وہ صفائی کیسے ممکن ہے اچھے اعمال کے ذریعے پرانے مجید میں آتا ہے ان الحسنات بھمن سیات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں تو جب انسان صدقہ کا خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غزب ٹھنڈا ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی آگ بجھتی ہے اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو اس لیے انسان کو چھوٹی چیز ہو یا بڑی کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے اور یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے جس سے بہت سے صدقات ضائع بھی ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انسان کرتا چلا جائے تاکہ اگر کچھ ضائع بھی ہوا ہے تو کچھ تو بچے آخرت کے لیے جب انسان خود سب سے زیادہ محتاج ہو جائے گا اللہ خبیر اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے لئی سا کا لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں کہ کسی کو جبرن کوئی سیدھے رستے پہ لگائے ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے تمہارے اپنے حق میں اچھا ہے تمہیں کو اس کا فائدہ ملے گا آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا عجر تمہیں دے دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہر گز نہ ہوگی یعنی سب واپس تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا اس لیے انسان جب کسی کو دے رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرے کہ وہ دینے کا لمحہ مشکل ضرور ہوتا ہے یا وہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب صدقہ نکالتا ہے تو ستر شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے تب وہ نکال پاتا ہے یعنی اتنا اس کو سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں انسان جب دے رہا ہو تو اپنے دل کو یہ تسلی دے کہ یہ میں اپنے کل کے لیے جمع کر رہا ہوں جیسے دنیا میں جا کے انسان اپنی سیونگز جو ہے یا جمع پونجی جو ہے بینک میں یا کہیں پر بھی جمع کرتا رہتا ہے سیو کرتا رہتا ہے حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ جو کچھ یہاں ہے وہ سب یہی رہ جائے گا تو صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں یہ کل کے لیے جمع کر رہا ہوں کسی کو نہیں دے رہا جا کہیں نہیں رہا یہ میں اپنے ہی لیے کہیں اکٹھا کر رہا ہوں تو یہ چیز اس کو اور زیادہ حوصلہ دے گی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں دینے کا حوصلہ پیدا کرے گی اس کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ انسان کہاں دے کس کو دے ویسے تو بہت ضرورت مند ہے اور کسی کو بھی کچھ بھی دے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے لیکن فرمایا لال اللہ دینا سروفی سبھی خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دس لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی قصب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے یعنی جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مختلف قبائل سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے تھے اور ان کے گھر بار ان کے بزنسز ان کے کاروبار سب پیچھے تھے اور جب وہ مدینہ تشریف لائے وہ سب لوگ تو وہاں پر وہ اصاب سفا کے نام سے مشہور ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات تعلیم بھی حاصل کی اور وہ ایک طرح کی سٹینڈنگ آرمی بھی تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قصبے کے لیے اعلان کرتے تو سب سے پہلے وہ لوگ حاضر ہو جاتے تھے ایسے لوگوں کے پاس مدینہ میں کوئی کام نہیں تھا کہ جسے وہ کرتے اور اگر وہ کام میں لگ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے کیسے تو ان وجوہات کی بنا پر وہ ایک طرح سے ایک جگہ رک گئے تھے تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ ان پر خرچ کرنا ہے لل فقرا اللہ لا الارض. یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی قصب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے ان کی خودداری دیکھ کر نا واقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہے چونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں کسی کے پیچھے نہیں پڑتے اپنی محتاجی کا رونا نہیں روتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسا نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے کیونکہ وہ کوئی اصلا فقیر تھوڑی ہے کہ یا پیچھے سے ان کے آبا و اجداد کو محتاج یا فقیر لوگ نہیں تھے بلکہ وہ کسی کاز کے لیے جب نکلے تو ضرورت مند ہو گئے جیسے کوئی مسافر نکلتا ہے تو ضرورت مند ہوتا ہے اور قران مجید میں جہاں کہ خرچ کی مدد بتائی گئی وہاں وابن السبیل کا بھی ذکر اتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ان کی مدد میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا یعنی اللہ تعالی اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا خوف علیہ جو لوگ اپنے مال شب و روز رات اور دن کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں اب یہاں پر ہر حال میں یعنی انسان پوچھتا ہے نا کہ اب کس کو دینے کے بعد یہ کہ کب دوں پر میں اس کا کوئی وقت نہیں ہے جب بھی ہو دو دن کو بھی دو رات کو بھی دو دکھا کے دو چھپا کے دو بس دو کیونکہ اصل مقصد پورا کرنا ہے نہ کہ صرف انسان اسی چیز میں پڑا رہے کہ اچھا دن کو زیادہ بہتر ہے یا رات کو زیادہ ثواب ہے ثواب کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے اور کوالٹی آف عمل کے اوپر ہے کہ کس قسم کا کام کر رہے ہو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چھپا کر صدقہ دینا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سات لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کا دایاں ہاتھ اگر کچھ خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس شخص نے کیا خرچ کیا یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب اسے قیامت کے دن ملے گا اور پھر بالکل وہ بے خوف ہوں گے بے غم ہوں گے مطمئن مسرور خوش جبکہ وہ دن ہر شخص کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا یعنی قیامت کا دن